تو ان کی کسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لانت کی اور ان کے دل سخت کر دیے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹیکانوہ سے بدلتے ہیں اور بائلہ بیٹھے بڑا حصہ ان نستوں کا جو انہیں دی گئیں اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑو ہے کہ تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزرو بے شک احسان والے الف للے کو محبوب ہے